اللهم صل على سيدنا محمد النبي الامي الهاشمي وااله واصحابه وعلى اله واصحابي نجوم الهدى اما بعد فكد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لَسْتَ ذَا نِكَاحٍ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا كَانَ ذَلِكَ يَسِيرًا وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ وَقررن فيِي بوت كُ وَلا تَبَر الرجن تَبَرّ ججاهدقول وَن الصلااد وَآات نذَّقات وَدِن الله وَرسول إن ما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا واذكرن ما يتلى في بيوت كل من آيات الله والحكمة إن الله كان قال النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا متاع وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة أو كما قال النبي المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا برادرانی اسلام واجب الحترام دوستو بھائیو بزرگو عزیز نوجوانو الحمدللہ سلسلہ دروس سیرت امہات المؤمنین رضوان اللہ الماح اجمعین کے زمین میں آج ہم سیدہ حبیبہ بنت ابی سفیان رضی اللہ تعالی انہا کے بارے میں اور اسی طرح سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالی انہا کے بارے میں عرض کریں گے کیونکہ اب رمضان المبارک قریب ہے اور رمضان المبارک میں درس کا ہونا بہت تو کوشش یہ کریں گے انشاءاللہ اگلے دس تک چاہے اخار سے ہو لیکن رواج رسول کا ذکر مکمل ہو جائے تو سیدہ حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ بہت بڑے خاندان سے تعلق رکھتی ہے آپ ابھی سفیان کی بیٹی ہیں اور ابھی سفیان جو ہیں وہ قریش کے بہت بڑے سربراہ اور سرداروں میں شمار ہوتے ہیں سیدہ ام حبیب رضی اللہ تعالی انہا کا پہلا نکاح عبداللہ ابن ہمن کے ساتھ ہوا اور بعض مرقین اسے عبید اللہ ابن جہش بھی کہتے ہیں اور وہ بھی اسلام لے آیا اور بی, بی صاحبہ بھی اسلام لے آئیں اسلام لانے کے بعد جو سرزمین مکہ پر مسلمانوں کے خلاف ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے تھے اس میں یہ نہیں دیکھا جاتا تھا کہ یہ غریب ہے یا امیر ہے جب اسلام لے آیا تو بس ان کا دشمن اور سیادت جو تھی اور سرداری جو تھی وہ قریش کفار مکہ کے پاس تھی مشرقی مکہ کے پاس تھی تو سیدہ ام سید حبیب علی اللہ حبیبہ رضی اللہ تعالی انہا نے اپنے شوہر کے ساتھ ہپشہ کی طرف بھی گر سرزمین مکہ کو چھوڑ کے حبشہ تشریف لے گئے لیکن اللہ کی شان یہ ہے کہ وہاں جانے کے بعد عبید اللہ ابن جاش ان کے جو شوہر تھے وہ شراب و کباب میں مبتلا ہو گئے اور اسی حالت میں انہوں نے دین عیسائیت عیسائی اختیار کر لیا نصرانی ہو گیا تنصرہ یعنی نہیں وہ نسرانی بن گئے اسلام سے نکل گئے بڑی کوشش کی ان میں حبیبہ دیں کہ وہ دین کی طرف لوٹ آئے اسے سمجھایا لیکن وہ چونکہ اتنا فخص کو فجور میں آگے بڑھ چکے تھے اور اس کی تسکین کے لیے انہیں ان کے سہارے کی ضرورت تھی تو لہٰذا اس نے دین نسارا کو اختیار کر دیا اور کچھ دن گزرے کہ وہ مر گئے تو جب ان کو موت آ گئی تو اب ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ اکیلے ہو گئی اور حد ہیں اور ہدشیہ میں اور مکہ سے بھی دور شوہر بھی مر گیا اور شوہر ہو بھی نسلانی ہو کے مر گئے ان تمام چیزوں کی اطلاع جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچی ان ام حبیبہ اتنے بڑے گھر کی بیٹی ہیں اور ایک بہت بڑی ابتلا میں آ گئی کہ شوہر ایک تو نسلانی ہو گیا اب نسانی ہو کے مر گیا اب وہ حبیشہ کے اندر اکیلی ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کاسر بھیجا بادشاہ نتیاشی کے پاس عمر ابن امیت الزبری کو بھیجا آپ نے اور نجاشی چونکہ ایک بڑا رحم دل اور عادل بادشاہ تھا اور پہلے دین نظارہ پہ تھا لیکن اللہ نے اسے بھی اسلام کی دولت سے مالا مال فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے پاس پیغام بھیجا کہ اگر ام میں حبیبہ میرے ساتھ نکاح کرنے پہ راضی ہو تو میں تمہیں اپنا وکیل بناتا ہوں شریعہ اور تم میرا اس کے ساتھ نکاح کر اور اگر وہ میرے ساتھ نکاح کرنے پہ راضی نہ ہو تو اسے عزت و احترام کے ساتھ مدینہ منورہ بھیج دیا جائے کیونکہ وہ ایک بہت بڑے خاندان کی بیٹی ہے جب نجاشی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ پیغام ملا تو ان کی ایک باندی تھی کنیز تھی اور بادشاہ ہوگی تو کئی کنیزیں ہوتی ہیں پرن ایک بڑی خاص کنیز تھی اس کی جس کا نام اب تھا اس نے اس کنیز کو بلایا اور ساری بات سمجھائی کہ ام حبیبہ سے جا کے بات کرو اور اگر وہ راضی ہو اس بات پہ ان رضیت میں نکاح حامہ نویل صلی اللہ علیہ وسلم اگر حضور کے نکاح پہ وہ راضی ہو تو مجھے حضور نے اختیار دیا ہے تو پھر میں ہی نکاح کروں گا تو اب بھی اب رہا جب یہ پیغام لے کے آئیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تو ام حبیبہ کی خوشی کی انتہا نہ رہی اور فرمایا بشر اللہ خیر ان کے ابراہ اے بیٹی تم نے مجھے خوشخبری دی ہے اللہ تمہیں بھی خوشیاں نصیب کریں اور جتنے زیور پہنے ہوئے تھے حبیبہ نے اس سارے اتار کے اس کو دے دیے خوشی میں ہری نے فرمایا کہ تم نے مجھے ایسی خبر سنائی ہے اور اسی خبر کے انتظار میں میں تھی خدا کی شان ہے کہ بیوی بی امر حبیبہ فرماتی ہے کہ میں نے دو خواب دیکھے اور مجھے یقین نہیں آتا تھا کہ میرے خواب اتنا سچے نکلیں گے ایک خواب تو میں نے دیکھا تھا اپنے شوہر کے بارے میں ابھی عبید اللہ ابن ان کے شوہر میں نے خواب دیکھا کہ نوز اللہ ایک بہت بری حالت میں ہے اور اس کی حیت تبدیل ہے اس کی شکل تبدیل ہے اور اس کے کلمات تبدیل ہیں تو میں حیران ہو گئی کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ عبداللہ ابن کیا تو مسلمان ہے اور اسلام کی وجہ سے وہ ہجت کر کے حمشہ میں آیا ہے تو اب اسلام کے خلاف ایسی باتیں کیسے کہہ سکتا ہیں لیکن چند دن ہی گزرے کو وہ نسرانی ہوگی اور میرا خواب ہو اسی طرح فرماتی ہے کہ اس کی وفات کے بعد اور عزت گزرنے کے بعد میں نے خواب دیکھا کہ میرے دامن میں میرے گود میں آسمان سے چاند اتر کے آیا ہے اور میں حیران ہو گئی کہ چاند کا میرے دامن میں اترنے کا کیا مطلب ہو سکتا ہے کہتی ہے کہ تین دن ہی گزرے کہ حضور کا پیغام آ تو اب مجھے اپنے وہ خواب یاد آیا اللہ کی شان ہے کہ بے آئی ہی یہی خواب سیدہ عائشہ نے دیکھا تھا بری اللہ تعالیٰ انہا نے کہ ایک چاند اترتا ہے اور میرے حجرے میں آ کے چپ جاتا ہے دوسرا اترتا ہے جاتا ہے چاند اترتا ہے چھپ جاتا ہے تیسرا چاند اترتا ہے چپ جاتا ہے حضرت ابو بکر سے عرض کیا ابا سے عرض کیا اتنی رہے تو رو میں نے خواب دیکھا ہے فرماتی ہے فرم بھی اب بل نے کوئی تعبیر نہ دی سا کہ ابھی میرے ابا چپ کر دیا فلما دو رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلمتی جب حضور میرے حجرے میں دفن ہوئے تو سید نہ بکر آئے روتے ہوئے کہا کہ بنتی میری بیٹی اول و قبرن میں اک مارے آج تیرے چاند میں سے پہلا چاند تو آ گیا ہے وہ دفن ہو گیا تو اس لیے علماء نے لکھا ہے محرقین نے لکھا ہے کہ خدا کی شان ہے کہ اس زمانے میں یعنی کفار بھی مشرقین بھی اگر ان کے سامنے بھی کوئی آدمی ذکر کرتا چاند کا تو وہ سمجھتے تھے کہ اس سے مراد حضرت محمد وسلمان صلی اللہ علیہ, وآلہ علیہ وسلم تو بیوی بی صاحبہ فرماتی ہیں کہ میرا خواب اتنا سچا ہوا کہ ابھی تین دن ہی گزرے تھے کہ حضور کا پیغام آ گیا سیدہ ام حبیبہ نے آپ کی یہ بیٹی حبیبہ جو ہے یہ حبشہ میں پیدا ہوئی اسی کی جی وجہ سے آپ کی کنیت جو ہے وہ حبیبہ رکھی گئی اور آپ کے نام میں اور وہاں نے لکھا ہے کہ آپ کا نام زیرب اب جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام آیا تو انہوں نے خالد سعید سائید الآس کو اپنا وکیل بنایا ابھی بھی ابھی بھی ہمیں ابھی بنی چونکہ آپ کے رشتہ دار ابو سبھی تو کافر تھا باپ تو وکیل نہیں بننے کے لیے تیار ہوتا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے وکیل نجاشی تھا تو اس بادشاہ نے باقاعدہ خطبہ پڑھا یعنی حضور کے نکاح کا خطبہ بھی نجیاشی نے خود پڑھا اور اس کے بعد خالد بن سعید ابن الاس نے خطبہ پڑھا اور اس نے پھر اپنی طرف سے بحثیت وکیل ام حبیبہ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح کے لیے پیشکش کی اور نجیاشی نے ایجاب و قبول حضور کی طرف سے قبول کیا اور چار سو دینار جو تھی وہ حق ماہر نجاشی نے اپنی طرف سے کی کیونکہ وہ بادشاہ تھا لازمی بات ہے کہ اس نے جو اب مہار دینی تھی تو وہ تو اپنے مقام اور معیار کے مطابق دے اسی طرح حضرت آکا انعام صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہوا اور نکاح نجاشی نے کیا خطبہ تو میں نے نجاشی نے پڑھا اور چار سو دینار باہر دی اور بی, بی صاحبہ کو گھر بھیجا اور ساتھ یہ کہا کہ بی بی اب تیار ہو جائیں آپ کو ہم نے مدینہ منورہ بھیجنا ہے حضور کی خدمت میں تو شرح ابیل ابن حسنا کو حکم دیا بادشاہ نے کہ تم بی بی کے ساتھ سفر کرو گے اور احترام کے ساتھ مدینہ پہنچاؤ گے اور سارا انتظام جو ہے وہ میں کروں وہی باندھی جو سب سے پہلے پیغام لے کے آئی تھی ان میں حبیبہ کے پاس اب رہا وہ جب آئی دوبارہ بی بی صاحبہ کے پاس مبارک دینے کے لیے تو بی بی صاحبہ نے پچاس دینار جو ہیں اس کو دوبارہ ہا دیا لیکن اس ابراہ باندی نے عرض کیا کہ بی بی یہ دیکھیں میں پوٹلی میں آپ کے وہ زیورات جو آپ نے مجھے دیے تھے نا دیا وہ بھی لائی ہو اور یہ پچاس دینار بھی یہ آپ میری طرف سے واپس قبول کر دیں صرف میری ایک بات یاد رکھیں گے جب مدینہ پہنچے تو حضور کو میرا سلام دے دیں کہ میں مسلمان ہو چکی ہوں بلکہ یہ میرا سلام دینا نہ بھولیے گا آپ کا سب سے بڑا ہدیہ آپ کا سب سے بڑا تحفہ یہ ہوگا کہ میرا پیغام سرکار دو عالم کو پہنچا دیں تاکہ قیامت میں وہ میرے اسلام کی گواہی دیں کہ میں مسلمان ہو چکی ہوں اور میں حضور کی نبوت کا اقرار کر چکی ہوں تو بی بی شرابیز ابن حسنا کے ساتھ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ یعنی سفر پہ آئیں اور ام حبیبہ فرماتی ہیں کہ وہ باندھی اتنی اسلام پہ پکی تھی کہ روزانہ آ کے مجھے اپنا پیغام یاد دلاتی اور جس دن میں نے روانہ ہونا تھا اور میرے سفر میں میری سواری کے ساتھ چلتے چلتے بھی مجھے پیغام دلاتی نہیں کہ کہیں بھول نہ جانا میرے سلام حضور کو پہنچا دیا ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں تشریف لائیں اور ام المؤمنین کے خطاب سے آپ کو نوازا گیا اور یہی وہ ام حبیبہ ہیں کہ جب ان کا نکاح ہوا نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے تو ابھی سفیان کو جب پتہ چلا تو اس نے کہا کہ حادل بہلو لا دا انپو یہ ایک ایسا مرد ہے کہ جس کی ناک کو نہیں نیچا جھکایا جا سکتا بات ارباد روایات میں آتے ہیں کہ لا ید دا انپو جس کی ناک کو نہیں کاٹا جا سکتا تو اس پر محدثین اور علماء نے بڑی پیسے کی ہیں کہ آخر ابو اس کافر تھا اس لیے غصے میں یہ لفظ کہے کہ ورنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ناک کو ایسی بات کہنا جو ہے وہ خلاف ادب تھا لیکن اصل بات یہ نہیں تھی یہ محاوراتی بات یعنی ابو سفیان کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ ہم تو حضور کے ساتھ مقابلہ کریں اب تو میری بیٹی حضور کے گھر میں چلی گئی ہے تو اب اس کا ناک کیسے نہیں نیچے جی ہو سکتا ہے معنی یہ ہے کہ اب تو ان کا ناک اور اونچا ہو گیا کہ ایک اتنے بڑے سردار کی بیٹی جو ہے ان کی بیوی بن گئی اور اللہ کی شان دیکھیں کہ تمام دنیا کے مرقین اس بات پہ متفق ہیں کہ حضور سے رشتہ ہو جانے کے بعد پھر ابو سفیان نے اس طرح نہیں حضور کا مقابلہ کیا جس طرح پہلے جنگیں لڑتا تھا جب اس کی بیٹی حضور کے گھر میں چلے گی اب اگر کبھی ایسی فضا پیدا ہو جاتی جنگ ابو سفیان ڈال جاتے کہ اب میں کیسے لڑ ہوں اسی لیے ایک اسنا میں سلو کے زمین میں ابو سفیان کو مدینے جانا پڑا جب مدینہ منورہ گئے تو سیدھی بات ہے کہ آپ کی بیٹی کی سیدھا آپ کی بیٹی کے گھر میں گئے ام میں حبیبہ علی اللہ ہوتا رڑا کے گھر میں تو ایک بستر بچھا ہوا تھا اور حضور کا کیا بستر تھا ایک سادہ سا چارٹ کا کپڑا ہوتا تھا اس کو کھلا کر کے بچھا دو تو وہی قالین تھی اور دوہرا کر کے بچھا دو تو وہی بستر تھا صلی اللہ علیہ وسلم سلم تو جب ابو سفیان گھر میں داخل ہوئے دن جلدی جلدی سے وہ کپڑا لپیٹ دیا بی دی. ابو سفیان نے کہا کہ اچھا شاید یہ کپڑا یعنی میرے لائق نہیں تھا اس لیے تم نے لپیٹا ہے کوئی اور اچھا کپڑا بچھانا چاہتی ہو تو اب میں حبیبہ نے فوراً کہا کہ لا لہٰذا فراش رسول اللہ یہ میرے محمد مدنی کا فراش ہے وہ انتہا مشرق ان مشرق کو نہیں کی سن دو مشرق و مشرق تو فرید ہوتا ہے کیسے ابی کے بستر پہ بٹھا دوں یہ تو اللہ کے نبی کا بستر ہے اس پر میں ایک مشرق کو کیسے بٹھا سکتی ہوں تو اب اس غصے میں آئے کہنے لگے کہ اچھا تم میرے گھر سے جانے کے بعد اخلاقی روایات بھی بھول گئی ہو بی بی امی حبیبہ نے کہا کہ دیکھیں زیادہ بات نہ کریں پہلے میں جا کے حضور سے پوچھوں تو امی حبیبہ حضور کی خدمت میں آئیں گے جا ابھی یا رسول اللہ میرا باپ آیا ابو سفیان وہ ہوا وہ ہو کافر ہیں اب میں کیا کروں آپ نے فرمایا سی نہیں گا کے جاؤ اپنے ابا کا احترام کرو تمہارا باپ ہے مشرک ہو یا کافر ہو کوئی بھی ہو لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمتوں کا یہ عالم تھا اور اللہ کی شان دیکھیں کہ فتح مکہ کے موقع پہ ابو سفیان کو بھی اللہ نے اسلام کی دولت نصیب فرما دی ابو سفیان بھی الحمدللہ مسلمان ہو گئے اور یہ وہی ابو سفیان ہے جس کے بارے میں سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آ کے حضور کی خدمت میں کہا کہ یار رسول اللہ ابو سفیان مسلمان ہو گیا اور آپ جانتے ہیں کہ وہ سردار ہیں آپ جانتے ہیں کہ وہ ابن سردار ہے رئیس ابن رئیس ہے اور مکے کا سردار ہے آپ اس کو کوئی شان دیں کوئی عزت دیں کوئی عزمت دیں تاکہ اس کا دل اور اسلام کی طرف مائر ہو کہ اسلام عزت دینے کے لیے آیا ہے کسی کی عزت دینے کے لیے نہیں آیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً یہ اعزاز بخشا کہ من دخل المفد الحرام فل عوام کہ جو بندہ مسجد رحرام میں چلا جائے اس کے لیے امان من دخل دار ابھی سفیان فلہ امان اور جو بندہ ابھی سفیان کی حویلی میں چلا جائے اس کو بھی امان یعنی ابھی سفیان کی حویلی کو حضور پاک نے اتنی بڑی عظمت دی کہ حرم کے مقابلے پہ لیا اور اصل میں امن الک امان جو اپنے ہتھیار ڈال دے اس کے لیے بھی امان ہے اور اصل من اغر کبا بہ فلہ جو آدمی اپنے گھر میں بیٹھ کے دروازہ بند کر رہے اس کے لیے بھی امان ہے بوڑھے کے لیے بھی امان ہے عورت کے لیے بھی امان ہے بچے کے لیے بھی امان ہے اور اگر ان کا کوئی مذہبی پادری ہے راہب ہے اس کے لیے بھی امان ہے صحابہ کہتی ہیں ہم حیران ہو گئے کہ آج فتح مکہ کا دن ہے آج ہم سمجھتے تھے کہ انتقام کا دن ہے آج ہم سے اپنے مظالم کے بدلے چکانے کا دن ہے لیکن حضور کی رحمت نے امان امان امان امان, امان کا شور ہو گیا اور فتح مکہ ایسے فتح ہو گیا کہ بغیر کسی قتل عام کے بغیر کسی ہو گئے تو ابو سفیان مسلمان ہو گئے مسلمان ہونے کے بعد جب ابو سفیان مدین منورہ میں آئے تو انہوں نے حضور سے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے مجھے بڑی عزت بخشی ہے بڑا شرف بخشا ہے اور میری تین درخواستیں ہیں آپ سے اگر آپ قبول فرما تو میں عرض کروں حضور نے فرمایا کہ ہاں بالکل کہنے لگا حضور ایک تو میری درخواست یہ ہے کہ انجو کا ابندی کہ میں اپنی بیٹی کا آپ سے نکاح کرنا چاہتا ہوں اس لیے یہ بات بڑی مشکل ہے کتابوں میں کہ ابو زبیان نے یہ بات کیسی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح تو حوشے میں ہو گیا نجیاشی نے کر دیا تھا اب ابو سفیان کے کہنے کا کیا مقصد اب ابو سفیان جو ہیں اپنی بیٹی کا نکاح حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں پیش کر رہے ہیں ابھی حضور کا نکاح تو پہلے ہو چکا ہے اور وہ نکاح حبشہ میں ہوا ہے اور نجاشی نے خطبہ پڑا ہے اور بی بی ام حبیبہ کی طرف سے وکیل خالد ابن سعید ابن لاس ہیں تو یہ بات کیسے کی ابو سر اس پر علماء نے محدثین نے محدین نے کئی جوابات دیے ہیں ایک جواب تو یہ بھی دیا گیا ہے کہ جب حضور کا شان کرم دیکھا جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت دیکھی جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق عظیم دیکھا ابو سفیا نے تو اس کی دوسری بیٹی تھی ام حبیبہ کے علاوہ اس کا نام تھا ازا اس نے دراصل اس دوسری بیٹی کے نکاح کی پیشکش کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنی بیٹی کی شادی اور نکاح آپ سے کرنا چاہتا ہوں تو یہ بیٹی ان میں حبیبہ نہیں بلکہ یہ بیٹی وہ ہے جس کا نام آزرا حتیہ کے بعد روایات میں اتنا بھی آتا ہے حضور نے فرمایا ابو سفیان تمہاری بہت مہربانی لیکن میں یہ نکاح نہیں کر سکتا کہ اللہ نے ہمیں منع کیا ہے انتجموبین لوقین کہ دو بہنیں ایک آدمی کے گھر میں ہوں آپ کی ایک بیٹی تو پہلے میرے گھر میں ہوں. اب اگر میں اللہ سے نکاح کروں تو گویا دو بہنیں ایک نکاح میں جمع ہو جائیں گی اور وہ ہمارے لیے شریعت میں حرام ہے ایک جواب تو اولبا نے یہ دیا ہے کہ ابھی سفیاان کا منشا جو تھا اپنی دوسری بیٹی کے نکاح کے لیے نہ کہ ان حبیبہ کے نکاح کے لیے اور بات اور نے فرمایا کہ نہیں اصل بات یہ نہیں تھی ابو, ام ابو سفیان کو بھی پتا تھا کہ نکاح جو ہے افشا میں ہو گیا ہے لیکن اس نکاح میں باپ تو شامل نہیں تھا اور اس زمانے میں قریش کے اندر بھی ایک بہت بڑا عیب سمجھا جاتا تھا کہ کسی لڑکی کا نکاح ہو اور اس کا باپ نکاح میں نہ ہو اور اس لیے ابو سفیان نے پیشکش کی کیا رسول اللہ میں چاہتا ہوں کہ اب میں بھی نکاح کر دوں تاکہ میں بھی نکاح میں شریک ہو جاؤں اور یہ جو عیب اور الزام ہے ہم سے اُڑ جائے کہ ابو سفیان نہیں تھا اس لیے اس نے پیشکش کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم تاکہ دونوں باتوں کو جمع کیا جا سکے اور دوسری بات جو ابو سفیان نے کی اس نے کہا کہ یا رسول اللہ میرا بیٹا ہے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سیدینا وحاوی رضی اللہ تعالی عنہ کو آپ مہربانی فرما کے اپنے قریب رکھیں اور اپنا کاتب بنائیں یہ دوسری درخواست تھی اور تیسری درخواست ابو سفیان نے یہ کی کہ یا رسول اللہ میں چاہتا ہوں کہ میں کفر کے زمانے میں لشکروں کا سردار بن کے آپ کے خلاف جنگ لڑنے کے لیے آتا تھا جنگ عہد کے فوجوں کی قیادت کرنے والا ابو سفیان تھا اب میں چاہتا ہوں کہ آپ مہربانی کر کے مسلمانوں کے کسی دستے کا مجھے امیر بنائیں تاکہ اب میں ان کی قیادت کر کے کفر سے لڑوں اور میں اس وقت کے بدلہ چکا سکوں حضر نے فرمایا کہ ہاں مجھے قبول ہے میں آپ کو سردار بناتا ہوں اور حضرت محاورہ رضی اللہ تعالی عنہ کو حضور نے کاتب الواحیہ تو سیدنا نا بعایہ ان خوش نصیب صحابہ میں ہیں ان خوش نصیب ستاروں میں ہیں کہ جو کاتب ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اور کاتب الوحی ہے یہ شرف بہت کم لوگوں کو ملا اور یہ شرف بھی سیدنا نا بحایہ علی اللہ تعالی عنہ کو ملا ہے کہ حضور پاک نے آپ کے لیے خصوصی دعا کی کہ اللہ حادی المہدی. کہ یا اللہ معاویہ کو ہدایت والا بنا اور ہدایت کرنے والا بنا یہ دعا بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاویہ رضی اللہ سالان یعنی آپ اندازہ فرمائیں کہ ان کی بہن زوجہ محمد مصطفیٰ ہے خود کاتب الوحی ہے اور اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں ہیں اور اللہ کی شان دیکھیں نصیب کی بات ہوتی ہے جس کو خدا نصیب فرما دے کہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دو چادریں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ناخن مبارک اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک اپنے پاس چھپا کے رکھے ہوئے تھے جب موت کی گھڑی آئی تو وسیعت کی کہ مجھے انہی چادروں میں دخل کر دیا تو یہ شرف ملا جس کو بلکہ تو بی بی بیمیں حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ یعنی اتنا بڑا مقام تھا آپ کا کہ آپ کی وجہ سے یعنی آپ نے ابو سفیان کو بھی اہمیت دی اپنے باپ کو بھی اہمیت دی حت اجاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ علی و صحاب ہی و سلم و تسیم القصیر اور اسی طرح سیدہ ام حبیبہ ان ازواج متحرات میں ہیں جن سے اصحاب رسول جو ہیں وہ بھی رجوع کر کے مسائل پوچھتے تھے سوال پوچھتے تھے مسائل پوچھتے تھے اور آ کے بہت سارے دینی معاملات ہیں ان کو حل کرنے کے لیے بی بی ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں آتے تھے اور اس کے بعد بی بی صاحبہ مدین منورہ میں رہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ کی وفات جو ہے وہ بھی مدین منورہ میں ہوئی اور آپ کا دفن جو ہے وہ بھی جنت الفقی حرکت میں ہوا رضی اللہ تعالی الحاب اسی طرح بی, بی سیدہ صفیہ اچھا سیدہ صفیہ جو ہیں ان کا نام بھی حبیبہ فیعیہ کیوں کہا گیا کہ دراصل اسلام میں یہ حکم تھا کہ اگر کہیں جہاد کیا جائے اور اللہ تبارک و تعالی اس جہاد میں آپ کو فتوحات نصیب کریں تو مال غنیمت کا ایک خمس نکالا جاتا ہے اور خمس نکالنے سے پہلے پہلے اس سپاہ سالار کو یا اگر حضور ہوتے تھے تو حضور کو یا حضور کے بعد جو بھی خلیفہ بنے گا اس کو یہ اختیار ہوتا تھا کہ پہلے خمس خمس کے سے پہلے وہ جو سردار ہو خلیفہ ہو امیر المین ہو اسے حق تھا کہ وہ چاہے تو ایک غلام چن لیں جاتا تھا کہ حال ہی سفی رسول اللہ یہ وہ ہے جس کو حضور نے چن لیا تو اس لیے ابھی بھی سفیہ رضی اللہ تعالی عنہ کو سفیہ کہا گیا اور نام بھی پھر اسی طرح آپ کا مشہور ہو گیا ورنہ آپ کا نام جو ہے حبیبہ اور بی بی سفیہ جو ہے صفیہ بنت ہوئی بن اختب صفیہ بنت ہوئی بن اختب اور ہوئی بن اختب جو ہے وہ بنو نذیر کبیرہ یہود کا سردار اور بی بی صفیہ کی والدہ جو ہیں وہ بنی قریدہ کے قبیلے کے سردار کی بیٹی تو یہ دو بہت بڑے قبیلے تھے بنی قریدا اور بڑو نذیر اسی طرح اور یہ دونوں قبیلے بلکہ ایک تیسرا قبیلہ بنی کین یہ تینوں قبیلے جو تھے مدین منورہ میں تھے انتظار میں تھے کہ حتہ وہ ایسا رسول اللہ کے حضور جب پیدا ہوں گے تو ہمیں مان لائیں گے یہ اسی انتظار میں یہ لوگ جو تھے اور ان تین قبیلوں میں بڑے قبیلے جو ہیں وہ بنو نذیر ہیں اور بنے کہنکار تو بیوی بی شفیہ بھی چونکہ ہوئی یہ ابن اکتب کی بیٹی یہ سب لوگ بدیرے میں تھے اچھا بنو نذیر نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے معاہدہ کیا تھا کہ یا رسول اللہ نہ ہم آپ سے لڑیں گے نہ آپ کے دشمن کی مدد کریں گے اور نہ آپ کے خلاف کوئی اقدام کریں گے لیکن یہود کیا جو اپنے وعدے پہ وفا کریں یہود تو قوم کا ہم یہود تو ہیں ہی مکار ایار بھی ہیں مکار بھی ہیں قدار بھی ہیں خدا بھی, بھی ہیں جنہوں نے اپنے نبی سے وفا نہیں کی ہے تو ہم سے کیا وفا کریں جنہوں نے غسلے سلاد والسلام سے وفا نہیں کی اللہ کا حکم ملا مو دیکھے لیکن ایسی بے وفا ایسی مکار قوم ہے کہ کہا فضحب انتورکفا قاتلا کہ آپ جانے آپ کا خدا جانے آپ جا کے جہاد کریں ہم تو یہیں بیٹھے ہم تو نہیں ڈر سکتے تو جس قوم نے اپنے نبی سے غداری کی جس قوم نے اپنے پیغمبر سے بے وفائی کی اس سے کسی وفا کی امید کون کر سکتا ہے تو حضور سے بھی بے وفائی کی بنو نظیر نے بھی اس معاہدے کو توڑ دیا باوجود اس معاہدے کے حضور سے دشمنی کی اور حضور کے قتل کرنے کی سازش کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے محاذرہ کیا اور اس کے بعد آپ نے حکم دے دیا کہ بس مدینہ چھوڑ دو اور ہر آدمی ایک اونٹ پر جتنا سامان لے جا سکتا ہے وہ لے جائے تو اس طرح بنو نذیر جو ہیں مدینہ منورہ سے جنابتن ہوئے اور خیبر میں آ گئے اور خیبر کے اندر بھی بڑے بڑے ان کی جائیدادیں تھیں اور بڑے بڑے ان کے قلعے تھے یہودی تو بی بی صفیہ بنتے ہوئی یہ ابن اختب کا پہلا نکاح جو ہے وہ مشکم سے ہوا ہے مشکم جو ہے یہودی تھا اور بڑا شاعر تھا سلام ابن مشکم سلام ابن مشکم کے ساتھ نکاح ہوا اور یہ شاعر تھا لیکن اتفاق یہ ہے کہ بی, بی صفیہ سے اس کی بن نہ سکی کہاں شاعر اور کہاں ایک سردار کی بیٹی تو اس کے بعد اس نے طلاق دیا اس کی طلاق دینے کے بعد پھر کچھ عرصے کے بعد جو ہے اس کے بعد ہوئی کہ ابن اکتب نے ایک بہت بڑا سردار تھا القموس قلعے کا سردار جو تھا القموس یعنی خیبر میں کئی قلعے تھے خیبر کے اندر کوئی ایک قلعہ تھا یعنی کئی بڑا مشہور ہے کہ حضرت علی علی اللہ تعالیٰ انہوں نے قلعہ برہب توڑا تو پتہ کیا تھا بالکل ٹھیک ہے لیکن وہ صرف اکیلا وہی قلعہ نہیں تھا بلکہ کئی قلعے تھے جن کو مختلف صحابہ نے پتہ کیا تو القموز کا جو سب سے بڑا قلعہ تھا اس کا مالک جو ہے اس کا نام تھا کنانہ ابن ابل حقیق تو کنانہ ابن ابل حقیق کے ساتھ نکاح ہوا صفیہ کا یہ اس کا دوسرا نکال اللہ کی شان ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو جب کوئی فیصلہ فرماتے ہیں تو دنیا کی کوئی طاقت اس کو رد نہیں کر سکتی بہرحال بیوی بی صاحبہ نے دو خواب دیکھے ایک خواب تو یہ دیکھا کہ آسمان سے سورج آیا ہے اور میری گود میں آ گیا کچھ دنوں کے بعد خواب دیکھا کہ چاند آیا اور اسی طرح روایات میں ہے کہ اس نے اپنا یہ خواب جو ہے اپنے والد پہ ہوئی یہ اپنے اکتب پہ ذکر کیا ابو آپ آب کے باپ غصے میں آ اور کہنے کا کہ حل نہیں محمد تم چاہتی ہو کہ جی تمہارا محمد مصطفیٰ دینے کا ہوتا تو یعنی چاند کی تجویز باوجود یہودی ہونے کے وہ یہ سمجھتے تھے کہ اس سے مراد محمد مصطفیٰ سلبا اسی طرح انہوں نے اپنے شوہر کو جب کہا اس خواب کے بارے میں تو وہ بھی غصے میں آیا اور اس نے اتنی زور سے مارا کہ بی بی صفیہ کے چہرے پر ایک جانب میں وہ داغ باقی رہ گیا تھا حتیہ کے آخری وقت تک بھی وہ داغ باقی رہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر پہ چڑھائی تھی آپ نے جب خیبر پہ چڑھائی کی اور جنگ ہوئی اور جنگ خیبر جو ہے وہ ایک بہت بڑا عظیم واقعہ ہے اور بڑا طویل اور تفصیل والا واقعہ ہے بارہ خلاصہ یہ ہے کہ اللہ نے فتح دی تو اسی جنگ میں جنگ خیبر میں بی بی صفیہ کا والد بھی شوہر بھی بھائی تینوں قتل ہو گئے یعنی اس کا والد ہوئی یہ بنیاد بھی مارا گیا اور اس کا شوہر جو ہے کنانہ اب الحقیق وہ بھی مارا گیا اور اس کا بھائی جو ہے وہ بھی مارا گیا تو اب بھی بی بی صفیہ بانیوں میں آ گئی یعنی جب مال غنیمت جمع ہوا تو یہاں اور مال آیا اور جہاں اور لڑکیاں آئیں ان میں بی بی صفیہ بھی تو جب بی بی صفیہ بانی بن کے آئیں تو خدا کی شان یہ ہے کہ جب باندیا تقسیم ہونے لگی تو بی, بی صفیہ جو ہیں حضرت دیہیتل کل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حصے میں آئے حضرت دہیت القل میرے آقا کے صحابی ہیں رضی اللہ تعالی عنہ اتنے خوبصورت انسان تھے اتنے باد جمال انسان تھے کہ صحیح روایات سے یہ پتہ چلتا ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام بھی ان کی شکل میں آتے تھے حضور یاد الکشد بلکہ اسی طرح ایک واقعہ ہوا کہ سیدنا حسنین کریمین رضوان اللہ علیہم اجمعین ایک دن تشریف لائے چھوٹے بچے سے دیکھا کہ دہی حضور کے پاس بیٹھے ہیں اور حضرت دہ ہمیشہ بچوں کے لیے کوئی کھجوریں کوئی میٹھی چیز کوئی چیز ڈھونڈ کے لایا کرتے تھے تو حضرت حضرت حسین جو آئے تو آگے چمٹ گئے اور جیبوں میں ہاتھ ڈال کے نکالنے لگے بھی کہا ہے کھجور مٹھائی کا ہے ماہ ما یا حسین یا حسین ہرا جبرائی یہ جبریل ہے دہیا تھوڑا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا پھر یہ تو صاحب ہی نہیں ہے دہیا نہیں ہے یہ جبریل ہے تو حضرت دہیا کے حصے میں بی صفیہ آئی انہوں نے ان کو اپنے خیمے میں بھیجا لیکن صحابہ نے آ کے حضور سے درخواست کی ان نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ بہرحال بی بی صفیہ بھی اب ایک باندھی ہے لیکن انا ابنتا رئیس خیبر رئیس ابن نذیر وہ ایک بہت بڑے قبیلے کے سردار کی بیٹی ہے اور ایک بہت بڑے قبیلے کے سردار کی بیری ہے حضور یہ مناسب نہیں ہوگا کہ آپ صحابی کو دے دیں اگر آپ قبول فرمائیں اور خود انہیں اپنے پاس رکھیں تو پھر زیادہ اچھی بات کم از کم لوگوں کو احساس تو ہوگا کہ حضور پاک نے ہماری تنقید یا احانت نہیں کی بلکہ اللہ کے نبی نے بھی ہمیں عزت دی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سہیا کو بلایا آپ نے فرمایا کہ بھائی اب تمام صحابہ کی یہ خواہش ہے کہ میں بی بی صفیہ کو اپنے پاس رکھوں تاکہ سردار کی بیٹی سردار کے گھر میں رہے تو حضرت دہیا نے کہا کہ آرس اللہ مجھے کیا اعتراض ہو سکتا اور بات روایات میں نے یہ بھی ذکر کیا ہے کہ حضرت دہیا نے عرض کیا کہ رسول اللہ میں نے تو دیکھا بھی نہیں بی بی صفیہ کو اللہ کا ایک نظام ہے نا جس نے نبی کے گھر میں آنا تھا تو اللہ نے پہلے سے انتظامات فرما دیے کہ کفر کے زمانے کی تو اور بات تھی تو انہوں نے کہا یا اللہ مجھے کوئی عادت نہیں تم باندی کے بدلے میں ایک باندی لے لو انہوں نے کہا یا یار سلائی یا آپ کا اگر حکم ہے تو الگ بات ہے ورنہ آپ نے اپنے, اپنے لیے لکھ لیے اس سے بڑی کوئی بات ہو سکتی ہے لیکن حضور نے عزرت رحیا کو سات باندھیا تاکہ ان کے دل میں کبھی کوئی میل باقی نہ رہے کہ اللہ کے نبی نے مجھے دے کے واپس لے ل اور بی بی صفیہ کو حضور نے بلایا اور فرمایا کہ صفیہ دیکھو بات سنو تمہیں بہرحال تہیا سے تو واپس لے لیا گیا اب تم میری باتی ہو میں تمہیں آزاد کرتا ہوں اب تمہیں اختیار ہے کیا تو خیبر جاؤ اپنے خاندان کے پاس اور اگر تم اس بات کو قبول کرو اس وقت میں تم اپنے دل سے اگر راضی ہو تو آزاد میں نے تمہیں کر دیا ہے تو پھر میں تمہارے ساتھ نکاح کر کے تمہیں بیوی بنا دیتا ہوں. تو بی, بی صفیہ نے کہا کہ یا رسول اللہ ایک بات تو یہ ہے کہ اب میرے پاس ہے کون جس کے پاس میں جاؤں میرا باپ مارا گیا میرا شوہر مارا گیا میرا بھائی مارا گیا میں کس کے پاس جاؤں دور کے رشتے داروں کے پاس جاؤں اور دوسری بات یہ ہے کہ یا رسول اللہ میری تو تمنا ابھی بچپن سے تھی کہ میری شادی حضور سے ہوگی ابھی میری شادی ہوئی ہی نہیں تھی اور جب میری دوسری شادی ہو گئی تو پھر میں نے یہ خواب دیکھا جس کی وجہ سے مجھے شوہر نے مارا اور یہ داغ ہے تو یہ تو میری پہلے سے تمنا تھی اگر آپ نے یہ قبول فرما لیا اس سے میرے لیے اس سے زیادہ خوشی کیا ہو تو آپ نے فرمایا کہ اچھا صفیہ پھر یہ ہے کہ تمہاری آزاد کرنا جو ہے یہی تمہارے حق و ماہر ہوگا کہ میں نے تمہیں غلام نہیں بنایا بلکہ آزاد کر دیا انہیں گا یا صنح مجھے قبول تو اس طرح ابھی بھی سفیہ جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں آئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر سے مدینے کے لیے سفر فرمایا تو ایک مقام ہے جس کا نام ہے صد ص صحبہ تو بعض مقیم لکھتے ہیں کہ آج بھی اس کے آثار موجود ہیں تو صد ص صحابہ پہ جب حضور نے قیام فرمایا تو بی بی ام سلیم نے بی بی صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا کو آ کے تیار کیا اور آپ کے بال مبارک بنائے تیل ڈالا آپ کو خوشبوئیں لگائیں اور یعنی دلہن بنا کے سوار کے تیار کر کے حضور کے خیمے میں گئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی اپنے خیمے میں بی بی صفیہ کے ساتھ یعنی آپ کی سب سے پہلے رخصتی ہوئی اور حضور جب صبح بیدار ہوئے تو دیکھا کہ ابو ایوب یو انصاری جو ہیں وہ خیمے کے باہر تلوار لے کے کھڑے تو حضور نے میں ابو ایوب ماذا جا پہ کہا کیا ہو گیا بھائی تم کیوں ساری رات کھڑے ہو رسول اللہ بات یہ ہے کہ سبھی آپ کے کم خیمے میں تھی اس کا باپ مارا گیا اس کا خامد مارا گیا بھائی مارا گیا مجھے ڈر تھا کہ کہیں انتقام نہ لے آپ سے آپ کو کوئی تکلیف نہ پہنچائے اس لیے تلوار لے کے ساری رات جاگتا لنا. حضور پڑے خوش ہوئے آپ نے بڑی دعا کی ابو ایوبن سار اللہ تعالیٰ کو میں نہیں میں نے اب اس کو بیوی بی بی بنا دیا ہے بیوی بنا لیا ہے تو اب صحابہ کہتی ہیں کہ ہم حیران تھے پریشان تھے سوچ میں تھے کہ حضور کے لیے باندی بھی تو حلال ہے لہا. تو اللہ عالم آپ اس کو بیوی بناتے ہیں کہ نہیں بناتے ہیں تو پھر ہم نے اندازہ لگایا کہ اگر تو حضور ان کو پردہ کروا دیتے ہیں تو اس کا معنی یہ ہے کہ اب وہ بہادر مومنین بن گئی باندھی کے لیے پردہ اس وقت ضروری نہیں تھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر کے لیے روانہ ہوئے تو آپ نے آ کر ان کو اونٹ پہ سوار کرایا اور یہ شان تھا بی بی صفیہ کا کہ حضور اپنا گھٹنا یوں دے کے کھڑے ہو جاتے تو بی بی صفیہ حضور کے گھٹنے پہ پاؤں رکھ کے پھر اونٹ پہ سوار ہو اور ساتھ ہی حضور نے پردہ کر دیا تو صحابہ نے بھی سمجھ لیا کہ انہا مرین اب جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدین منورہ میں تشریف لائے تو بیوی بی صفیہ کے لیے تو چونکہ پہلے گھر کوئی نہیں تھا تو اس لیے آپ نے حضرت ہر سب نند سے کہا کہ بھئی تمہارے پاس گھر میں گنجائش ہے تو تم میری عہدیہ کے لیے کچھ حصہ جگہ کا خالی کر دو کچھ دنوں کے لیے تو نے کہا رسول اللہ اس سے میرے لیے اور بڑی زحادت کیا ہوگی کہ میرے گھر میں اللہ کے نبی آئیں گے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اسی گھر میں رکھا اور تمام مدین منورہ کی خواتین جو ہیں وہ دوڑی ہوئی آئیں کہ دیکھیں کہ صفیہ آ گئی صفیہ آ گئی اور نے سنا تھا کہ وہ ایک بہت بڑے سردار کی بیٹی ہے اور بہت بڑی جبیلا ہے عقلا ہے فاضلہ ہے حلیبہ ہے بہت بڑا حوصلہ ہے ان کا تو جب آئے تو سارے حیران ہوئے بی بی عائشہ بھی دیکھنے کے لیے آئی خدا کی خیال اچھا بی بی عائشہ جب دیکھنے کے لیے آئی تو انہوں نے اپنے آپ کو چھپا لیا کہ حضور کو پتہ نہ لگے کہ میں بھی دیکھنے آئی ہوں لیکن سارا رسول اللہ حضور نے جان لیا آپ نے سوچا عائشہ بادہ آئے کیا دیکھا تم نے کہا یہ بتا دیا یہودی تین وادہ یہودی کی بیٹی ہے اور کیا ہے وہ تو سوکن کی بات تھی نا یہ بات عائشہ کہہ سکتی ہے اور کوئی دنیا کا بندہ نہیں کہہ سکتی خامند اور بیوی بی کا جو تعلق ہوتا ہے یہ باتیں جو ہیں نعوذ باللہ جیسے بعض لوگوں کو دھوکھا لگا اور بی بی عائشہ کی زبان ڈرا رہی ہے نے لکھ دی ہیں ان کی غرض فہمی بیوی بی کا ایک مقام ہوتا ہے اپنے خامند کے ساتھ بیوی بی جو بات کہہ سکتی ہے وہ خامد نہیں کہہ سکتا اسی طریقے سے خامند جو اپنی بیوی بی کے ساتھ بات کہہ سکتا ہے وہ بھی دوسرا نہیں کہہ سکتا یہ بھی ایک انداز تھا یہ بھی ایک انداز تھا نا کہ یا رسول اللہ ٹھیک ہے وہ جمیل ہے سب کچھ ہے اب اور تو کوئی اعتراض کر نہیں سکتی اسی لیے ایک دفعہ ایسا واقعہ بھی ہوا کہ بی بی صفیہ کا سفر میں اونٹ نہیں رہا اونٹ نہیں تھا بی بی زینب کے پاس دو اونٹ تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیوی بی بی زینب بری تجاج سے کہا کہ بھائی تمہارے پاس دو اونٹ ہیں ایک اونٹ صفیہ کو دے دو انہوں نے کہا اللہ میں کسی اور کو تو دے دوں گی صفیہ کو نہیں دوں گا یا اسلام اس کے نہیں دے پکا سے حضور براہ اور حضور نے تین مہینے تک بی بی جینل سے بات نہیں کی کہ تم نے صفیہ کو اوڑ دینے سے انکار کر دیا یہ کیا بات ہے میں نے مانگا تھا تو بہرحال ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو دیکھا کہ بی بی صفیہ رو رہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تب کی کیوں رو رہی ہو کیا بات ہے نے کہا یا رسول اللہ بی بی عائشہ اور بی بی بیفس یہ دونوں مجھے کہتی ہیں کہ بھائی ہمارا شان ایک الگ شان ہے تم کون ہے تم تو یہودی کی بیٹی ہو میں <laughs> ابو بکر کی بیٹی ہوں یہ عمر کی بیٹی ہے ہم قریش ہیں ہم سرداروں کی بیٹیاں ہیں اور پھر ہمارے والدین نے نکاح کیے ہیں اور تمہارا کیا ہے تم کتنی بڑی ترقی کر لو لیکن کیا ہے زیادہ زیادہ منٹ ہوئی یہ بڑی اکتب ہے یہودی کی بیٹی مجھے تانا دیتی ہے یار صلی اللہ میں کیا کروں حضور نے فرمایا اللہ کی بندی تمہیں بھی تو جواب دینا نہیں آتا رہا. تو بیوی بی سبیا نے کہا اسلام میں کیا جواب دیا خدا کی بندی تمہارے باپ کا سلسلہ نصب جو ہے وہ حضرت ہارون علیہ السلام سے ملتا ہے اور یہ ابن اختب کا سلسلہ نسب جو ہے وہ ہارون علیہ السلام سے ملتا ہے تو لہٰذا یہ ہوا کہ انتم بنت نبی ایک نبی کی تم بیٹی ہو اور پھر دوسرے نبی حضرت علیہ السلام تمہارے چاچا ہوئے دوسرے نبی کی تم بھتیجی ہوئی اور تیسرے نبی کی تم بیوی ہوئی محمد الرسول اللہ تمہارے شوہر ہوئے تو عائشہ اور حفصہ کو تو کوئی نبی نہیں ملا با سوائے تمہارا تعلق تو تین انبیاء سے ہے کہ ایک نبی تمہارے باپ کے خاندان سے تعلق رکھتا ہے اور ایک تمہارا چاچا رکھتا ہے اور ایک پیغمبر جو ہے وہ تمہارا شوہر ہے تو اتنا بڑا اعزاز ان کو تو نہیں ملا اللہ کی شان یہ ہے کہ پھر موقع ملا تو بی بی عائشہ نے اور بی بی ہفسہ نے جب اعتراض کیا ان پہ کہ ان کے بنتا ہو میں ابن تبین وا امی نبین تحت نبی, نبی, نبی تو اب گنگ ہو گنگوبن چپ ایک روایت میں آتا ہے کہ فل ما کا رسول اللہ اب حضور جب بی بی عائشہ کے گھر میں ہے تو بی بی عائشہ رو رہی حضور نے پوچھا کہ عائشہ تم کیوں رو رہی اسے کہا رسول اللہ اللہ نے آپ کو نبی بنا کے اس لیے بھیجا ہے کہ بیویوں کو جھگڑے کا جواب بھی سکھائیں آپ یا رسول اللہ آپ نے یہی جواب سکھایا سبیہ کو کیا پتا ہو سکتا ہے ان باتوں کا تو تو فلاں میں نے غلط تو نہیں سکھایا میں تو اللہ کا نبی ہوں جو سچی بات ہے وہ تو نہ کہتا ہوں تم لوگ جو اس کو تادہ دیتی ہو نہ اسلامت بتا حضرت اسلام وہ اسلام لا چکی اب تم ان کو کہتی ہو کہ زندگی ہو گیا جی کیوں کیا حق پہنچا ہے تم اور جو میں نے اس کو جواب سکھایا ہے وہ جواب غلط ہے ہو نکلاس میں جواب تو ٹھیک ہے ہم بھی جانتی ہیں کہ بھائی جمعے اقسب کا سلسلہ ہے نصب جو ہے وہ حضرت ہارون علیہ السلام سے ملتا ہے اور حضرت ہارون علیہ السلام کے بھائی حضرت بس علیہ السلام اور اس کے شوہر آپ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ مقام بی بی بی صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا کا تھا اسی طرح جو حدیث مبارک میں ایک مشہور واقعہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اعتقاف میں تھے آپ اور بی بی صاحبہ بی بی صفیہ آپ کی زیارت کے لیے مسجد میں حاضر ہوئی رات کو تراری کے بعد جب رات کا کچھ حصہ گزر گیا تو بی بی صفیہ حاضر ہوئی تاکہ حضور کی زیارت کر سکیں چونکہ اعتقاب میں تو حضور نہیں جاتے تھے بیویوں کے گھر میں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے آئی زیارت کی بات کی حضور ان کو چھوڑنے کے لیے مسجد کے دروازے تھک آئے مربی ہما رجولان دو صحابی گزر رہے تھے آپ نے فرمایا نہ کمار ٹھہر جاؤ ٹھہر جاؤ وہ ٹھہر گئے فرمایا سفیہ میں اللہ کا رسول ہوں اور میری بیوی سفیہ بنت ہوئے یہ اپنے اقسب ہے انہوں نے کہا یار سنا رش کو فی کا یا سُنا ہمیں آپ کے بارے میں کوئی شک ہو سکتا ہے آپ نے فرمایا ان شیتان کا بجری دم شیطان تو انسان کی لگو میں ایسے دوڑتا ہے جیسے خون دوڑتا ہے اگر شیطان کو وسویسا ڈال دیتا تو بھلاک ہو جاتے اللہ کے نبی کا تو کچھ نہ بگڑتا تو یہ واقعہ ابھی بیوی صفیہ کی وجہ سے پیش آیا اور اسی طرح جو مسئلہ ہے تباف الوداع حل ہوا اس کا سبب بھی سفید وہ مسئلہ اصل میں یہ ہوا کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم حجت الوداع پہ تشریف لائے اور آپ نے حج سے فارغ ہونے کے بعد جب آپ نے ارادہ کیا سفر فرمانے کا اور بعض مفسرین لکھتے ہیں کہ ابھی حضور مینا میں تھے یعنی آپ کے حج کے کام پورے ہو گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی باقی دو دن کی کنکریاں رہ گئی نا گیارہ اور بارہ کی تو گیارہ اور بارہ کی کنکریوں کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم مینا میں تھے اسی اسی بی بی صفیہ کو حید آ گیا جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی گئی کہ انہ صفیہ تو آپ نے اب تو اب تو ہو گئی نا یہ آپ ستنا اس کی وجہ سے ہمیں قابلہ روکنا پڑے گا پتہ نہیں ہے اس کے دن کتنے گزرے کیونکہ بغیر تمام یارت کیے ہوئے تو عورت جا نہیں سکتی ہے جب تک طواف یارت رکھ جائے تو عورت اپنے خامت کی حلال نہیں ہوتی اگر خمن طواف نہ کرے اس وہ اپنی عورت کے لیے حلال نہیں جو اول جو ہے وہ تو اپنا کنکریاں مار کے اپنا قربانی کر کے سر منڈانے سے تحل رہا ہو گیا یعنی کپڑے آپ پہن سکتے ہیں خوشبو لگا سکتے ہیں لیکن بیوی حلال نہیں ہوگی بیوی تب حلال ہوگی جب آپ طواف زیارت کریں تو اس لیے ادور نے فرمایا کیافل کہ توافی... نے کہا یا رسول اللہ طواف زیارت تو بیوی صفیہ کر آئی ہیں طواف زیارت تو آپ نے کر لیا ہے طواف الودا نہیں کیا ہے تو حیض آ گیا اور ذرا طواف الوداع جو ہے معاف ہے تو اس سے پوری امت کی آمد تک چھوٹ گئی کہ اگر کوئی عورت حج کرنے کے بعد طوافت کی عادت تو کر چکی ہو لیکن طواف الوداع نہ کیا ہو اور ایا حیض آ تو اس کو ودا کے طواب کے لیے رکنے کی ضرورت نہیں ہوگی طواب تباف اس سے ساکت ہو جاتا ہے تو یہ مسئلہ جو تھا یہ بھی یعنی بی بی صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ کو پیش آیا اور پوری امت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے رحمت فرما دی تو یہ بھی قیامت تک بی بی صفیہ کے حصے میں لکھا جائے گا اس طرح حضور صلی اللہ علیہ و کے قریب رہیں اور آپ کے بارے میں نے بڑی بڑی ازواج متحرات بھی کہتی تھیں کہ کانت فاضلتا حلیمتن اتنی بردبار بار تھیں اتنی حوصلہ تھا اور یہ بھی بی بی صفیہ کا کمال ہے کہ آپ جب آئیں ودین منورہ میں تو آپ کے سارے جسد پہ سونے کے زیورات تھے تو وہ سارے زیور اتار کے بی بیوں کو دے دیے اور بی بی فاطمہ کو دے دیے آپ نے تقسیم کر دی اور اپنے پاس کچھ بھی نہیں رکھا اور اسی طرح دیکھیں جو اتنے بڑے گھر کی عورت تھی کہ جب فوت ہوئی ہیں تو ایک لاکھ درہم کے قریب ان کی جائیداد تھی اس سے انہوں نے وسیعت کی کہ اس کا ایک تہائی حصہ جو ہے میرے بھانجے کو دیا جائے اور تیس ہزار درہم جو ہے میرے بھائی کو دیے جائیں اور باقی جو ہے وہ خیرات میں لگا دیے جائے تو آپ پی المدینہ منورہ میں فوت ہوئی اور سن پچاس ہجری میں آپ کی وفات ہوئی و دوفی ند البقی اللہ تعالی عنہ اور جنت البقی میں دفن ہوئی وہ دعوانا ان الحمد للہ رف العلی